من بسم اللہ رحمان منت بللہ پلو نالمیا منو پلو والسلام وسلو تسلی ملا یا رسول الله والا عال گوا صحاب یا سیدی یا حبی بلا سلاسلام والا سیدی خاتم بجین والا عالقو صحاب یا مکین کلو بل شامعین اسلام علیکم حمد و درود تو بعد اس حاجر کی دعا ہے غفور الرحیم مولا ناچیروں نفس ہو شیتان در تو نجات بخشے ناچیروں نفس دے سپرد نہ فرماے اپنی رحمت دی آغوشش جگہ چاہتا فرماوے حق بولنے ہقتے حق چلنے اور حق ہی مرنے دی توفیق بخش گزشتہ جمع المبارک مبارک اندر جناب نے دنیا پرست حافظ اور کاریاں علامات اور نشانیاں کچھ سماعت کی سن اور اج باقی کا حصہ دا بیان کرنا ہے بیان دی لوڑ اس واسطے کہ عوام ناس حافظ نو, کاریاں نو دین سمجھ لگ پائے ہافزا کاریاں نے سڈیا نیم مضرات جڑے ہیں یہاں نے یہ خرابی پائی ہوئی ہے کہ دین قرآن کا کوئی پتا نہیں اور جڑی تھان یہ لب جاتی ہے انت جڑے کوئی ڈی ایس پی حافظ قرآن ہے کوئی حکومت کسے دیچ لگا کھڑائی کوئی پروفیسر حافظ قرآن ہے کوئی کاری کو کسی ہوں وہ او شور نہیں رکھتا کہ میں قرآن جو پڑھا ہے تھا لگنا کہ میرے جو خوشبو آئی ہے یہ میں کتنے لے جانا گرو ہے کہ نہ انہوں کوئی اسلامی فکر ہے نہ اسلامی عمل ہے آزاد جانور آنگوں جتھے مرضی او لگے پھر ہیں جو مرضی کر رہے ہیں اگوں کوم یہ ہے کہ اے دین نے جو کرتے پہن بابا یہ حافظ قرآن کر رہے ایسا نہ کریے اے بابا قرآن جڑا رکھی کر رہا اور قوم جی ہے وہ صرف اور صرف ہوں اپنے بالوں حافظ بنا بنا کے بس وہ سمجھتی میں دین دال سارا پورا کر لیا میرے تو فرض پورا ہو گیا خدا والا اور یہود نے سارا دیش ہے بھائی انہاں نے کسرت ہو رکھ دتا ہے بھائی اٹھویں جماعت داخلہ دیں گے جہا پنجی اچ دے تین سال جا کے قرآن عفظ کرے پھر واپس آئے گا تو اٹھویں اچھ ایج داخلہ یہ مطلب ہافز بنا بش کا منصوبہ ہے کسرت ہافزی بش کا خاص منصوبہ ہے تا انہیں یہ مراد رکھ دیتی یہاں حالات کے اندر سارا فرد بنتا ہے کہ اسلمان براواں کی قرآن آدیش کے مطابق رہنمائی فرما دن دسی کہ میاں این این میاں سفتانا ہافے کے قرآن جڑا ہے وہ ہوے جران لانت کرے گا اور جہانم کا بالن بنے گا انہ دنکھا ہے جی اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود سنے تو اندر بھی سلاح ہو جائے اس اصلاح دی نیت نال میں یہ پھر اج باقی دیاں سفتیں بیان کر رہا کتاب اہی ہے امام محمد بن حسین آجری رحمت اللہ علیہ آپ فرماند نے یف خارو علن نا سے بل قرآن و ی تجو علام دون فل حفظ بدل ما مغا من الق وزیادت زیادت المارفت بلغرائب ہے دنیا پرست دنیا واسطے جنہیں قرآن حاصل کیتا ہے پڑھیا اس دی ایک نشانی یہ میں کہ اے فخر کرے دوسرے حافظ کاریاں دو ہوتے اس شہ آ کہ میں بڑا کاری O چھوٹے نے میں زیادہ قرآن پڑھنا زیادہ پکا ہافے کا وہ کچے نے میں کھلونا وا تو ایک پیر کے اوپر پورا قرآن مکا چڑنا وا دوسرا کے اتنے فخر کرے کہ میرے کول قرآن زیادہ ہے تو انہوں کو گھٹ مینوں زیاد آٹھ ہے میری کراط بڑی آلہ ہے انہوں کو ہوں دی نہیں محبوب صلی اللہ کو محبوبے دو اللہ تعالی وسلم دی حدیث پا کے آپ نے حضرت عباس بن عبد الب روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدہ روحاظ دین حتا یجاوز البحارہ سارا دین ہے فلمایا پھیلے گا پھیلنے پھیلنے سمندر ٹپ جائے گا ہتا جو خاص بلخل فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راہ گھوڑے دور دور تک سفر کرتے ہیں بھائی سمندر ہی جی گرس جان گے ثم یاتی قوم ان القرآن پھر یہ جے لوگ آن گے قرآن پڑھن گے فائدہ کرا ہو جدو قرآن داری بننے گے تو آخ گے قد کرا نل قرآن قرآن داری فمن نکراؤ منا سڈے تو وا کہ کاری ہوئے فمن آلمو منا سڈے تو وا کہ آلم ہوئے آلم ملا بھی ہو گئے تو پھر کاری بھی آخ گی آخر گے او میرے کاری کہڑا میرے مولک کہڑا ہوئے تھمل تفت اہلا صحاب ہی آ کا نام دار وسلم پھر اپنے صحابہ تبجو فرمائی تو فرمایا ہر طرح انفی الا کمن خیر صحبا کیا یہاں لوگوں جارے آپ نے گل کی فرمایا یہاں کوئی خیر ویخ جے دے دے کال ازور نے صحابہ کی یارسلہ نہیں یہاں اتنے خیر والی گل ہی کونی کالا فا کا من کم ہزور نے فرمایا تھی نے یعنی مسلمان ہی نے با لائے کا مہاراویل اسے امت لوگ ہیں با لائک ہوم وقو دنارے لوگ ہیں جیڑے جانم جان دال اٹے دھوکھے چ پایا الاک وقو دنار کہ قرآ قرآن پڑھ کے تے آخن گے من اکراؤ میمر سڈے وڈا کاری کیڑا ہے تے اچھے نہیں کرے یہ نہیں آخن گے یار سا کسی کام دے نہیں بابا وہ چنگا ہے ہاں اتنے ایک گل یاد رکھنا ایک آپ تے فخر کرنا ایک مولا کے فضل تے فخر کرنا دو دونوں فرق ہے آپ تے فخر کرنا اپنے کمال سمجھنا آتے, اپنی فضیلت سمجھنا آتے, اپنے سارا کوئی سمجھنا آتے, اس تے فخر کرنا یہ شیطان دا کام ہے جانوی دا کام <تصفح> تے جے کوئی چنگائی اچھائی ہو جاوے تو اس اللہ تعالیٰ دا فضل سمجھنا تے رب دے فضل دے فخر کرنا اے اللہ تعالی نو پسند لگتا ہے کہ میرا بندہ نو مٹا کے تو میں جو نعمت دیتی ہے جو میں فضل کیتا ہے اس نو بیان پیا ہے اس سے فخر پیا کرتا ہے رب سونا اپنی تعریف پسند ہے حدیث پاک جی کسے بندے نو کسی مسیبت فسیا بہویں وہ دنیا بھی مسیبت ہوے بھاویں دینی روحانی ہوے بھاویں جسمانی ہوئی بئی ماں کو برے عمل چسیا ہے یہ روحانی اے روحانی مصیبت ہے کوئی بندہ کسی دنیا بھی چکر چسیا بیچارہ کوئی بیماری لگ گئی سو کوئی تکلیف آ گئی سو کو کوٹی پیا مریندہ پیا سہ مطلب بے تکلیف ہو دنیا چونچنی چرمایا ویخ کے پڑھو الحمد خلق ہلانی کہ سب تاریفا اس اللہ دیا نے جس میں پنا بخشی بچایا اس مسیبت تکلیف تو جنہوں فسایا وفد لنی والا کتیری من خالا کتفدیلا فضیلت دیتی سو اپنی سہ مخلوق دے وچوں سہ مخلوق دے وچوں اللہ تعالی نے مین کئی فضیلا دیتی ہے دے فضیلا دیتی ہے کیا مطلب کہ کی نہ تکلیفاں تو بچا کے میرے فضل چرمایا جیڑا بندہ اے دعا منگے کسے مصیبت زدہ نیک کے اللہ تعالیٰ اس مسیبت تو اس بندے محفوظ رکھے گا کوئی بدی د کوئی برا مل والا ویکو برائی کرتا ہے پیا یہ دعا پڑھو نہیں پڑھ سکتے اربی اردو چکھو فارسی پنجابی آخو رب سونا ہر بولی سمجھتا یہ نیچا آخو کہ اللہ شکر و ذات کریم دی لکھ حمد جس ذات نے تینوں جس مصیبت فسایا میں بچایا ہے تو میں فضیلت دیتی ہے بہت آتے ہوں ویسے آیا کھڑا کہ نہیں مینو فضیلت دیتی ہے بہتوں سے رب نے یہ نہ کہ میں چنگا یہ آخے جی میرے اندر کوئی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کرم ہے یہ ہے جو کچھ میرے مولا دا فضل ہوا میرے سے میں ان دی تعریف کرنا ہے میرا اپنا کمال نہیں وہ فضل ہے دل بھی اب زبان بھی یہ کہ زبان دل, دل آخی جائے تو ہی, ہی ہے سارا کچھ ہاں وہاں دا فضل کتا تیری محنت ساری تے پھر تو منافق ہو گیا نا دل بھی ایویں آخے زبان بھی ایویں آخے نا ہے جی تے اے اللہ تعالیٰ نخر وہ فضل سے جڑا پیا ہوتا ہے یہ پسند لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت تکلیف تو اس بندے نو بچا لوگ کسی نے بخار لگا کوئی بیماری لگی کوئی بیماری لگی ویخ کے دعا پڑھو ہو سکتا اللہ تعالیٰ فضل فرما محبوب بیان کے مطابق اللہ تبارک بادہ اس تکلیف تو تجات چ دسیا بندہ تو یہ نجات, جی نجات پڑھنے والوں نجات مل سکتی ہاں کھ لو اللہ تعالیٰ کھڑ لو سنگیا کہ یہ فخر کرنا کہ جی رب سونے دا فضل تے نہیں یہ فخر کرنا کہ میں کاریاں میں محنت ہے میں اتے پڑیا میں فلان کیا دیکھو میں کی کاریاں ہو گیا میں آفت بڑا ہو گیا وا میرے نار دا کوئی بھی نہیں میرے نار دا کوئی کاری نہیں ہے سمجھو حضور نے فرمایا ہوم وقو نارے وہ جہنم دبال جہے یہ جان کے آخ گے سمجھ آ رہی نہ کوئی نہ بولو سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اچھا اللہ کثیر ال بغیر تمیز بہتا بولے تو تمیز نہ کرے کی پیا بولنا سمجھو اس مولوی نے جی قرآن پڑھا تو دنیا دی خاطر حافظ نے پڑھا دنیا دی خاطر کاری پڑھا داطر دنیا دی خاطر, جے جے خاطر پڑھا نا تو پھر اے فضول نہ بولتا ایک زیادہ نہ بولتا یہ کلام گھٹ کر رب رسول گل نال بولتا وہ فضول تے بے ہودہ بکواسا نہ کرتا کیوں جو قرآن فرما ہے تے قرآن فرما ہے تڈے زبان جو بول جی پی جو دل سوچ دے انہاں سارے سارا تسان نگران بٹھایا ہوئے ہیں نگرانی ہو رہی یار یارو قرآن رب دی خاطر جو پڑھا تو پھر کیا او رب سونے دا جڑا نگران بیٹھا اندر تو ڈرئیے نا رب دی خاطر جو پڑیا ہوئے تو ہے رب سونے کی کچہری جانا تو پھر منہ چ بکی آنے جو مرضی آ پیا فرمایا کثیر ال کلا میں بغیر تمجیز تبجو آج اج کل قسم خدا دی کر کے آنا دعائی خدا دی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے یہ حافظ بہ کے جو مائیں مولیاں چہ کے عادتہ تے جو اے گل کر ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ کوئی چنگا بندہ ہوے جنوں اللہ تعالیٰ کو خوف دیر ہوں نے جدوں یہ یاد رکھنا تنوں اصول میں دسنا ہر طبقے چنگے تے برے ضرور ہوں جدوں کوئی جدوں کوئی کتاب والا بزرگ کوئی اللہ دا ولی یا کوئی بند بولے نا کسے طبقے دے خلاف تو وہ برے اس طبقے برے لوگوں دے خلاف سمجھا سارے ساروں خلاف نہ دبیا اور جی میں پیران کے خلاف بول مانا ہوں جاہر جا آکے گا سارے رگڑی آتا ہے لیکن میری مرد کی ہونی ہے جہے برے ہیں مرد جہے لبادہ ہوا ہوا جنا پیران والا ہوں پیر مہر علی شاہ ورگے کے خلاف میں بول مکنا بلا کہڑا بےمان نہ ہوتی بےوکو بناؤ جائے سمجھے یار سارے رکھی بیٹا امام ابد ال غنی نبل شر احمد اللہ آپ سرکار فرمایا ہر طبقے چچے برے ہوں دے نے ہاں جی تے اس طرح جدو برے چنگے ہوں دے نے, تے جدو بولیا جاوے نا کسے مطلب برے کے خلاف کسے طبقے کے خلاف تو دا مطلب سمجھا کرو اس طبقے دے برے لوگوں دے خلاف کیا بولی چنگیاں نہیں کل ہاں یہ میں ایک نکتہ تو سمجھا تمجھا دتا میں جدو بھی بولا یہ سمجھا, جے کہ او برے بول بولا سمجھا جے جی کہ وہ سبکے کے بریا کے خلاف کیا بول رہا ہوں میں حاقم دے خلاف بولا بولوں سمجھا جی میں حضرت عمر بن عبد الدو رکھی بیٹھا ہوں گا میں حضرت فاروق آدم رکھی بیٹھا ہوں گا میں سلاح الدین یوبی میں رکھی بیٹھا ہوں گا میں نو نیچ رکھی بیٹھا نہیں جہے رام فی بئیمان یزید ہے انہر کے خلاف میں بول رہا ہوا یعیب کلو کل ملم یا فد کافی من ہال من یا فضو کاحفظ ہی تلب آئے بہو جا بندہ اکھے اس حافظ وانگوں کاری وانگوں نہ حفظ کیتا ہوئے تو اندر عیب کڈے میرے من کا حفظ نہیں کیتا نہیں تے جیڑا جا وانگوں کر پڑ جائے پھر اون دے ایب او عیب وہ کد نہیں سکتا جو برابر دو جائے پھر ہوپ کٹیا کہ آئی مقصد کی ہوا کہ میری ات رہے نہ رہے او دوسرے دی عزت ندر رکھ کے ہسہد پہ کے اپنے آپ کے بیٹھا تے جناب دوسرے دی عزت گوارا نہ کر کے اس ایب کڈے ہاں جی یہ ہے دنیا پرس کی نشانی اور سجڑوں ایک ہے کسے دے عیب اس واسطے بیان کرنا تاکہ لوگ اس دے فتمے تو بچ جان اس دے شر تو محفوظ ہو جان اس دے پیچھے نہ نچ اس نیت نال بیان کرنا یہ ضروری ہے علم ہے الرجال رجال کبجو ساری شریت کے متارا درد ایک پورا علم ہے اس کے اسما اور رجال کی مطلب جس دے اندر حدیث دی روایت کرن والے جڑے لوگ ہیں نا آتے جرا کری دی کہ اے سچا سی کوراسی فاسک سی, سیک سمل والا سی برا نیک امل والا نہیں سک جھوٹ بول جاتا سر بداتی سی گمراہ سی فاسق سی حدیث صحیح بیان سی اونچ نیچ کر, جاندہ سی، دا, پھیر کر جاندہ سی، این دی دا علم نا، اسنو علم اسم اسماؤ رجال دکھتے ہیں ہاں علم راوی دا علم راوی حدیث راویا دا علم یہ مستفا کریم دی شریعت اندر فر دے فر دے کیوں کہ اگر یہ جرا نہ کی جائے اسے ہر جھوٹا بندہ جرضی گل جائے گرمل ہو جانا ہے سارا برباد ہو جانا ہے مستفا کریم کی امت ہلور نے فرمایا فضل اللہ تعالیٰ کی احسان محبوبے خدا سکار وسیلے اندر آلم پیدا کیتے جنہ راوی کے اتنے بندوں کے اوپر جر کیتی دسیا سچا کوڑا کیں دا تاکہ کوئی کوڑی حدیث غلط مستفا کی شریت شامل نہ ہو سکے اتنا دین محفوظ بنی اسرائیل سنو بنی اسرائیل بنی اسرائیل, اسرائیل یہود ن سارا انہوں کا سارا دین کیوں خاک ملے نہیں شرط نہیں دا بندہ گل کر سکتا ہے روایت کر دا دگیا بندہ کے دین دے سکتا ہے وہ نام مراد چھڑے کھوتیا وگوں جا مرضی اٹھتا سی جو مردی کوڑ مار سارا روایتیں بڑ بڑ کے قوم چاہیے آخر ایک دن آیا انہیں خدا کی کتاب بھی بدل کے رکھ چڈی محبوبے خدا کی امت فضل ہوا اللہ تعالیٰ آپنو آخری رسول جو بنایا کہ امر توڑی دین ہونا ہے محفوظ محفوظ کرنے رب ود ہولا شری کما نے انج نے آلم سے درویش چ پیدا کیتے انج نے محدس چا پیدا کیتے کی اور کردہ رہے گا جی جرا کریں دیا کلیں دن گل شریعت چل چل سکتی یہ بیال کر س نہیں کر سکتا تاکہ کوئی غلط قسم کا بندہ اپنی غلط گل اپنا جھوٹ اپنی بکواس نبی شریعت شامل نہ کر سکے کوئی نہ مرو توجہ نال بولو سبحان اللہ حضرت عبداللہ اللہ سو ایک محدس نچھا گیا کہ فلانے فلانے فلا بے دین بندے نے پگ مذہب نے رفضی نے اینیاں ایوایت جھوٹیاں ہدیس من گڑت بنایا نے ایک لکھ تو اتنے اتنے اس دسیا اس محد کو جواب دیتا ساڈے چبد اللہ بن مبارک ورگے امام موجود ن جڑے نکھےڑا کر کے رکھ دین گے حدیث رسول دی ہے آ نہیں ہوں میں کتاب بیان کرما رجال کتاباں محد شمس راہبی آنوبالا ہاں جی اور جناب جی انہوں کی میزان ال احتدال محد شب نے حضرت کلانی کی ہاں جی محد امام یوسف مزی دی مرزی دی جناب والا تحزیب ال کمال ہاں جی جبن دی کومال اس طرح دیاں حبان دیاں کتاباں کنہ کنہ دیاں ایک کتاب موجود ہے ہیں علم بنایا گیا دے اصول بنایا گئے دے جناب جی تمام قواعد ضوابط مہیا کیتے لکھے گئے جمع کیتے گئے اے ہمیشہ واسطے ہوں سڈا دین اس واسطے محفوظ ہو گیا کہ سڈے دین درد جمع کرنے والے الجود ہیں ہوں سڈے امام لکھتے ہیں تبجو راویا کے بارے لکھتے ہیں یہ راوی دجا والے کزاب یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ کا پہاڑ ہے اور اج بھی لفظ آتے ہیں کسی کے بارے لکھنگ گے یہ سیک ہے مضبوط ہے سچا ہے بہت سچا ہے امی ہے ہاں کوئی حرج نہیں گل جیڑی کرتا پکی کرتا ہے ہوں ان راوی بھی جس حدیش کٹھے ہو جان گے اصا آخانے حدیث بڑی مضبوط ہے اور صحیح ہے <متحدث> جیسے آ جان گے گڑبڑ کرے لے حدیش صف ہو گئی یا من گڑت ہے یا موضوع ہے یا جو بھی اتے اور سجڑا ایمان دسو سڈے امام لوگ کلمے پڑھنے والے کلمے پڑھنے والوں آخر وہ فلانا راہ بھی بجال ہے کزاب تے اے حرام نہیں الٹا فرد اے بیان کرن جھوٹے دی کوئی روایت نو مننے نہ تاکہ کوئی غلط گل نبی شریعت داخل نہ ہو جائے سجنا اما ارجا او فرد ہے تے دجال تے کر دے کے فتنیا جھوٹ تو غلط بیانیا تو بچا ضروری ہے تے جے میں بیان کرا نا کہ فلانا جھوٹا فلانا ملا کوڑا فلانا ان جے فلانا روایت اپنیاں بڑائی پھر دا جے یہ میرے سے بھی فر لے جی نہ کریچا گا میرا حق ہے نبی دی شریعت دا دفاع کردیا انہاں دے جھوٹ نو بیان میں آنکھاں نیا فلانا ٹاؤن شپ والا دجال بیٹھا جے فلانا کدا بیٹھا جے فلانا فرو بیٹھا جے آخانگو مولا میرے سے فضل فرمائے گا مہربانی لیکن اس شرط کہ میری نیت میری نیت آپ چنگا آخنا آپ چنگا ثابت کرنا نہ ہوچا ثابت کرنا نہ ہو جی میری نیت جناب لوگوں تو پیسہ تے دوسرے کی بےزیتی کر کے ہٹا کے اپنے پیچھے لا کے پیسہ تے دنیا تے تہرت نام نمائش نہ ہو صرف اور صرف مستفا دین کا دفاع ہو اور الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نا چیز نیت ہوئی نا اگر غلط نیت ہے تو مولا میری اصلاح فرما لے ہاں وہ اصلاح کرنے والا رب میری نیت ہوئی ہے کہ محبوب خدا دے دین دا دفاع کر دیا ہوں میں اگلا جمعہ انشاءاللہ شاء اللہ عزیز دے دفریات اور غلط بیانیاں دا موضوع سناوا جی ہاں تو شاہ صاحب تو ہاتھ پاواں گا شبیر شاہ صاحب تو آپ سبادی صاحب کو ہاتھ پاگا میں پھر تو پنجاب تے سریکستان تو پھر میں لگا جا کشمی آس پاس پورا ملک میں ثابت کراں گا کرا دجال ہے وہ جی امام زہبی تمام بنیاجر وہ سارے امام لوگ لکھتے ہیں یہ فلاں کا دجال کزاب ہے بےمان فلاں نے تاکہ گلت کوئی گل نبی دینے داخل نہ کر سکے اے میں اسی طرح یہ ان شاء اللہ ہوگے جو سناوا گا واروں واری انہوں کیسٹا میں لے لی کوئی لائنا پیاوا ہاں جی کوئی دو تین ہزار روپیہ میں لا چکا کیسٹا دے جی اور صرف انہوں نے غلط بیانیا معلوم کرنے خاطر سٹ نمبر دس کے پھر انشاءاللہ العزیز وہ دسا گا فلانی بکواس فلانی جگہ تو اس کی میں پھر کتاب دا حوالہ دے کے گل سابت کرا قرآن حدیث کی روشنی ہے جھوٹ ہے آ گلت سمجھ آ گئی نے ہاں ان شاء اللہ ہوزیز اللہ تعالیٰ فخر کرور تو بچاوے ہاں مراد نفس کا بندہ اعتماد نہیں کر سکتا توجہ بولو سبحان اللہ سجنوں جس بندے نو کہ یار میرے ورگا حافظ پھر دوسرے آپ شروع کر دے فی جلست ہی بیٹھے آکڑ تکبر دیکھوں عجیب گل دلسو کا جل تو کاری جلسو جل ستل ال... جل ستل القاری میں میں بیٹھا یہ ہوں آم مدرسے جی بارت ناہو دی کتاب چاہیے وہ پڑھا میں کاری بیٹھا ہے ہر وہ جڑے مدرسے جائل نام اجکل کے فارک نے بتا کہ کون نہیں رہا ایمان نا بیٹھ کے تو پڑھا دے کی پایا آخر جی جلس جلس تو جلست تو الکاری جلس تو جلس تو اس کا مطلب ہے کاری جیسے بیٹھا مو کاری آ کے بندے نے وہ پھر جی درس ندامی پڑھاونے والے استاد ہیں نیٹ لت رکھ کے نہ یہ پیر چوکے کے این رکھ کاری بند حالانکہ یہ متکب برانا بیٹھ کے جی چار زانو یادو جانو یا بک جانو نشی پائے بر زانو نہادن دست کارے اہل دین کالبن کبلا عالم چشتیاں شریف والوں کے کول ایک بندہ مولی آیا مناظرے دی خاطر منازرا کرن دی خاطر اس میں رکھ لیا پٹ دکھ کے آپ سرکار نے اے شیر پڑیا فرمایا یا چوکڑی مار کے بہ یا دو زانو ہو کے بہو یا ایک گوڈا کھڑا کر کے پھر بہو اے پیر چک کے پٹ رکھ کے با اے اہل دین بندے دا کم نہیں پائے نہدن ستکارے اہل دین دن تک راہنا چاہے ہوں جلس تو جلس الکاری دا مطلب کاری اتنے انہاں سمجھا کاری قرآن والا حالانکہ اتے کاری دا مطلب ہے طالب علم جی میں تال بل بیٹھا میں انج بیٹھا تے طالب علم استاد دے بہن دا ادب کی ہے کہ دونیں گوڑے سٹ کے استاد اگے بیٹھے جیویں حضرت راتے امین محبوب خدا دی بار گاہ چھ کے بیٹھے نے دونوں گوڑے سٹ کے بیٹھے یہ ہوئی لفظ کتاب آیا کھڑا پڑھا لیا شکر دھٹا بہ انج باؤ جی کاری بندے نے پیر رکھ پٹ دے حالانکہ اندر تے تیاز کا سبق کہ میں انج بیٹا وا جی تالب استاد کر کے بیٹھ دو گوڑے سٹ کے بیٹھا حضرت جبریل علیہ السلام جدو محبوب خدا دے کول آن کے سوال فرمایا تھی نا کہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے کیا مت دیا علامت دسو یہ سارا حدیث جبریلے آخر نے مشکال شریف کے شروع ہے اس حدیث پاک دے اندر ہے حضرت امی امین گوڈے گوڑے دے کر کے حبیب خدا دے بیٹھ کے سوال کیتے ہیں اتوں بزرگ لکھا کہ حق یہ بنتا کہ تالب علم او بیٹھے دونیں گوڈے موڈے مار کے بٹھے سمجھ آ نہیں تو سجنا بیٹھک ہوتا کبرانا آکڑ آکڑ کے باہے ہاتھ ملا گوارا نہ کرے لوگوں دو انگل سلام لو ہے جی دلچے ہوئی ہوے یہ کون نے ملنے والے یہ کوئی میرے ملنے کے قابل نے میں کتنے کتنے یہ شیتانی سفر اور یہ ساڈے اندر ہے ہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آدت پا کی سی ہائے ہائے ہائے ہائے میں آپ سرکار دالات سیرت تیبہ الحدیقہ ندیاد اندر امام ابدل گنی نب نابو سی حوالے پڑھی اس لکھا سی آپ سرکار دے باہن کی تھا کوئی مخصوص نہیں سی حضور نے جدو آنا بھائی آئے نے محفل صحابہ دی لگی ہے تھا مل گئی ہے ہزور بہ رہے ہیں یہ نہیں سی آ فلانی تھا محبوب دی اللہ پیے پھر جی کسے ہاتھ ملایا ہے آپ اگلے چڈنا آپ نے پیچھا کھچنا ہے نہیں تو آپ نے ہاتھ نہیں کھچنا اللہ ہاں متازمن فی تعلیم ہی لے بہ رہے ہی دوسرے نڈھا تکبر نار ان سمجھے جو یہ ہوں میرا میرے اگے جانور ہے ماہی انسان ہاں دے نال بول کرے بول چال کرے اس اندازر انانیت منہ چھلک دی ہو شرد نی نہ شگرد کا نال بھاڑا گوارا ہی نہ کرے ہاں جی مراد سفت جیڑی ہے نا یہ دنیا پرستان اے ہاں اے دے بالنے اے ہی کی ہاں یہ جہانم دالنے بھی بلا حضرت سیدا فاروقیاد رضی اللہ تالان ہو سناو بولو چاہ سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ حضرت فاروق فاروقیاض رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تعلموا تالم ال سکھو تالمول علم سکینتا والا علم وقار تے حوصلہ سیکھو توازا او پڑھ دے سکھ دے جے جی دے اگے آج ہی کرو یعنی استاد وال من تال لمون جہے تے تو سیکھ وہ بھی توازو کرس دے جے تبا من تو جنہوں تو سڑا جی، اون اندر آج ہی ورتو نیاز ورتو ہاں ولا تکو نباب میرا تلولہ ماں متقبیر آلم نہ بنو آکڑے نہ بنو یہ سمجھو شگرد چنگا میرے تو میں بہن دے قابل نہیں میں ہاتھ دے قابل نہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نکتا لکھا ہے فرمایا استاد شگر احسان نہیں کر سکتا, رکھ سکتا کیوں جو تیرا خزانہ جڑا اندر پیا جی یہ لینا ہوں تو کدھر جا سیا آتے ہیں ٹھیک ہے <سؤال> دکاندار سودا رکھی بیٹھا ہے بوریاں بھری بیٹھا ہے لیکن گاہک تے تحسان نہیں رکھ سکتا کیوں جی وہ لین تیرے تو بھی کیڑے تیر سودے بھی کیڑیاں کھا جانا سیرے سی سودے کی جیڑی قدر بنی گئی اندر لین بنی گئی تیرا تیرے کول جو دولت ہے اس دولت کی جی کیمت بھی بنتی گئی تو شگرد کی وجہ لال جی وہ لینا آدر جانا سی پھر ایک ہوسال انہیں دتی وہ ہو فرما ہوئے ایک بندے دا بیج دوسرے دی زمین ہے تے احسان نہیں رکھ سکتا کیوں نہ جی وہ تیرے تو بھی تیرے ایک تے کیڑیاں کھا جانا جائیں تیرے سودے دی جی قدر بنی گئی ان نال بنی گئی تیرا جڑا علم ہے تیرے کول جو دولت ہے اس دولت دی جو قیمت پی بڑھتی گئی بے شکر کی وجہ لال جی وہ تیرا آدر جانا سی پھر ایک ہوسال انہیں دیکھی وہ فرمانے ہوئے ایک بندے دا بیج ہے دوسرے دی زمین ہے نہ بیج والا احسان رکھ ستا نہ زمین والا کیوں جو بیج والا آخ جی میرا بیج ہے تو وہ زمین نہ دے تو بیج گیا زمین والا آخ میری زمین ہے تو مر جے بیج نہ سٹے تے تیرے بھی تے دب ہی اگنی ہے. امام غزالی فرما نے نہ استاد شگر احسان رکھ سکتا ہے نہ شگر استاد تے رکھ سکتا ہے کیوں استاد تیرا بیج ہے شگردا تیری زمین ہے. دل والی زمین اندر علم والا بیج تیری دل والی زمین ہے. استاد فخر نہ کرے جو شگرد دل نہ دا تے اے بیج سڈ کے فصل کمیں ہو گا سمجھ لگی نے کوئی نہ اور سنو سجڑو قرآن نو یاد کر لینا تو کاری بن جانا خالی کہ کوئی کمال نہیں خالی ہاں جنا چر امل کی دولت نہ آئے سنو اتنی سنو محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر دے نے اس امت ددر لوگ ہوں سدر آتے نے پہلے ابتدائی ابتدائی کیونکہ صحابہ تو ہی امت شروع ہوئی ہے نبی پاگ سکار مکا مر رو من خیا صاحب رسول پروانے جہاں اونچیا اچیا شانہ والے سن بڑیا بڑی فیلتوں والے سن ان کئی جے سن جل قرآن مجید دی ایک سورت سی کسے کل دو سورت سن سارا قرآن حفظ کوئی نہیں سی پر فرمایا وکال قرآن اور سکیلا ایک تو وہ قرآن پاک سارا نہیں سن یاد کیا ان جو قرآن نو بڑا وزن وزنی سمجھتے سن بڑا وزنی سمجھتے سن وہ آتے سن جی ایسا کو گئیے نا پہلے یہ دے امل سکھ لیے وزن تا لیے پر روزے کل آ ملب ہی انہوں ملتی سی عمل کی دولت ہاں امل کی دولت ملتی سی صاحب کرام تھوڑے بندے حافر سن پر قرآن مجید دے آکام قرآن مجید دے حلال حرام قرآن مجید دیا حکمت مثال جاننے والے سارے صحابہ کرام سن اللہ فرمایا بھائی آخر آخر لومت جو خف والا ہے ملک قرآن سمت دے آمن والے پچھلے جڑے ہوں نا پچھلے لوگ یہ ہشر کی ہونا قرآن لگنا ہاؤلا ہالا وہ لگتا سی وجنی یہ لگنا ہاؤلا ہتھا یقرا حسیوں والی ہوی جان گے اجمی بھی پڑی جان گے تو سارے پڑھ لین گے لیکن فلا یا ملون بہی عمل نہیں کر سجنا اگے محبوب خدا نے کور اور گل کی حضرت عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر قال رسول اللہ یشراب اللہ فرمایا قرآن, قرآن پڑھن کے لوگ کئی جی میں پانی پیوائ گھوٹ بار بار کے نا گلاسان کے گلاس جگہ کے جگ غائب ہو جاندے کی مطلب پانی پیندیا چبا نہیں پانا کہ پانی چبا کے پینے ہوں گے ان لگا جاندے حضور نے دیکھی ہے مثال اللہ علیہ وسلم کہ قرآن پڑھن گے اج جی پانی پی چبا گے نہیں کی مطلب قرآن کے ایک ایک سمجھ کے اندر حکم نو سمجھ کے فقہ نو سمجھ کے وہ شریت سمجھ کے شریعت نو سمجھ کے وہی حکمت سمجھ کے وہ مثال نو سمجھ کے نہ پڑھ گے ایو ہی ہی خالی لفظ پیتی جان گے نہیںر ہوا سجنا قرآن کے لفظوں پی لینا قرآن کے حکمان جاننا اے جہنم جان دا سمان ہوئی محبوبے خدا دا لیکن جو ہریت حلال دے یا سڈے بزرگوں د کتابوں چ لکھے پے وہ مسئلے سمجھ کے انہوں سے عمل کرنا سارے قرآن ہفت سمجھو سونے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان علی شان حضور کا سنایا اگے آپ نے امام نے لکھیا لوشو کلب ہی موض ہو دل دل چ خشوع خشوع نہیں ہونا خشوع اللہ اکبروں کبھیرا خشوع دا مطلب ہے کہ اللہ تعالی دا خوف آخرت کی فکر قبر دی فکر ہر وقت دل چے کہ بندے دا دل اندروں اس دے خوف تے نیاز نیا ڈر آزی توازو فکر یہ ہوئی سمجھے میں کچھ نہیں ہایو میں ماریا گیا ہایو میں لٹیا گیا پتہ نہیں میرے نال کی بنتا ہے میرے نال کی بنتا ہے اسے فکر انج دی فکر چ رب سونے دے ہر وقت خوف مرنال کی رہا ہے اسے فکر انج دی فکر رہنا رب سونے ہر وقت خوف رہنا جس دے نال وہ دل دے اندر جدو کیفیت اے رب اگے دی تے ڈرن بھی پیدا ہوتی ہے نا جنو خوشو نے تے نیا مندی پہ آج بھی نے بندے دا بولنا آپ گٹ جا جی بولنا گھٹ ہے ہسنا گھٹ ہے ہاں گناہ گنا نے ہر وقت رب سونے دے خوف جو دل بیٹھا ہو دل دا جاری ہونا جڑا آخر نا فلانے کا دل جاری ہو گیا وہ مطلب یہ ہوئی ہے کہ بندے دا دل اللہ دے دوف ہر وقت مصروف ہوے جو رب تو سوا کسے کسی ہوے ہی نہ قبر دا تیان، حشر دا تیان، فکر لگی ہے ہاں. خوشو والا دل خوشو والا دل سجلو. میرے پاک نبی صاحبہ فرماؤ دے نے جیڑا دنیا تو حضور دے جان تو بعد سب تو پہلا علم اٹھیا نہ مکیا دنیا تو یہ دل, دے دل دے خوف والا علم سایا ہایا توجہ نہیں فرمائی اس گلجا نے کتاباں اج زیادہ مستفا دور چ ایک کتاب قرآن اور وہ بھی ایک تھانے کٹھی نہیں لبھی کوئی کھجور دے جناب جی چھوڑیاں تے کوئی تے کوئی ہڈیاں تے کوئی چمڑا پہ کتاب کوئی نہیں پر دل علم خدا نال بھرے ہوئے کوئی مسئلہ پوچھ آ گیا ہے نو فکر لگ گیا ہے یہ کہ کہویں دساں کدھر کہ غلطی نہ ہو جائے کوشش کرنی ہے تو اگلے نو پوچھ اللہ اکبر یعنی آپ نہ حال سمجھنا ہے ہر وقت سے خوف کے ڈر بیٹھا ہونا ہاں صحابہ کرام فرماندے نے حضور پاک سرکار بے کفن مبارک نو نالے مٹی نہیں لگی تو سڈے دلان دی کیفیت بدل گئی سی کی مطلب کی مطلب کہ جڑا وہ خاص فیض اللہ دی واہج کا سلسلہ جڑیا کھڑا سی نا محبوبے خدا دے جان تو بعد وہ سلسلہ وی کٹیا ہے وہ دل کیفیت تبدیل ہو گئی او نہیں رہی آخر سامنے جبریل ویکھنا آ رہے ہیں آیا تھی اج فلانے فلانی کو فلانی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو قرآن آ گیا انج نہ کرے آجے. فلانے کو آ گئی کوئی گلتی قرآن آ گیا ہے چور دے ہاتھ کٹ لو ان کیوں کی چوری جی جدو ایک یہ سلسلہ جڑیا کھڑا سی نا تو ایمان دس مر دل آپے یقین دے کمال درجے خوشبو کمال درجے تہنچے ہوئے سن محبوب خدا پردہ فرمایا وہ دل دی کیفیت تھوڑی تھوڑی بدلنی شروع ہو گئی بدلنی شروع ہو گئی اج اتے تک پہنچے پہنچیا کہ قبلہ سڈے کو کتابوں کے دے اونٹاں دے اونٹ کے دے اونٹ دے ٹرک دے ٹرک بھرے پے پر دل خوف والا نظر نہیں آتا دل چ خوشو کوئی نہیں دل کوئی نہیں ہاں نہ بول بولد منہ سوچنے آپ نہ جناب کردا سوچنے آپ کوئی حساب نہیں دے لا ہاں محبوب خدا صلی اللہ تعالی صاحب آ فرمانے پہلا علم اٹھیا ہی دا ہے اور یاد رکھنا لوگوں وڈا آل موہ نہیں ہوتا جل جی کتاباں چوکھیاں ہوا آل موہ ہوتا جی جہا دل مولا کے خوف چ ہوسمیا پیا میرے محبوب کریم سرکار دے یار کتابوں کے ٹرک دے ٹرک نہیں تھن رکھتے ایک دل والی کتاب کا مطالعہ رکھتے سن ایک دل والی کتاب رب کا خوف جو وسا چڈیا سی ساری کہنا تو وڈے آلم میرے نبی دے یار نے حضرت سیدنا نام امام حسین سنا وا گل تاریخ دمشک دن لکھے امام زین العابدین سرکار نماز پڑھ رہے ہیں نو اگ لگ گئی لوگ بجھاونے مصروف ہو گئے نے سرکار نمازی نے اگ بجھ گئی سرکار سلام غلام بلا کی تلج لا لاؤ ہجرے اگ لگ گئی سی سنوں خبر نہیں ہوئی کہ کی ہوں پیا آپ نے فرمایا میں دوزہ خالی اگ دی فکر چ مصروف سا میں نماری نہیں ہوئی اس دنیا دی اگ دی پتہ <تصفح> نہیں لگا پیچھے کی اے یہ خوشو اے یہ خوشو جدو یہ خوشو ہووے نا پھر دنیا دا کام چنگا نہیں لگتا پھر مر مر کے بندہ کر دا تے تھوڑا ہے تے گزارا کرد ہے چوکھا اگلا جان بنا لوا میرے مستفا کریم دور دنیا کے کم دنیا کا کم نسل جانے اور نہیں سڑک کروف سن ان پتا سی اصل اہی ہے یہ گاند نام مراد کن چاہیے کی مصروف رہنا وہ فکر جو لگی کھڑی تھی ہوں سارے دل چی وہ نہیں दुनिया وقت دنیا دنیا دنیا اصروفیت چوکھا کما گے تو خوش ہو گے تھوڑا کما گے تو گم کرے گے حالانکہ الٹ ہونا چاہیے بندے چوکھا کما تے غم کرے تھوڑا کما تے خوشی کرے جو مستفا دارہ سنت ادا ہو گئی دسا خوش ہونے ہاں پیسہ چوکھا ہوے صاحب خوش ہوندے سن جدوں تھوڑا آتا چوکھا ہونا تے پریشان ہو جانا آ کیوں گیا کدھر تے نہیں برباد نہیں کرتا ہاں بولو سبحان اللہ اگلی نشانی پہ لکھتے ہیں کہ رب سونے دی کلام سنن رب دی کلام پڑھ دی اونو خواہش نہ ہو گل سنن تے دے نو سنن تے نال بولن بولوں زیادہ پسند کرے سمجھو دنیا پرست جڑا جا گا نا خدا پرست حق پرست قرآن پڑھیا ہو سی خدا واسطے وہ کوشش کرے گا ادھر بچانے اپنے رب نال گلیں کری اندر گل کرے جے بندہ کوئی کرن گا تو دل سوڑا پائے گا اندن. کیوں پیا کر قرآن تے شریعت تے ادھر گل کرنا شروع کرے گا تو انہیں دل کھلنا ہو جائے گا اللہ اللہ دیکھو یار نشانیاں ہیں ایمان والے نہیں پیا لگتا ہے تو سارا ساڈا ہی سودا پا دس مولا تالا دے کلام دی چاہت نہ ہوگ آخرے اپنے آپ چاہت نہ ہو جدو ویل ملے مول قرآن دے نیرے نہ لگے مڑ پر جدو ہاں تے نہیں تے پھر کوشش یہ سنا لوگ ٹیویا سنا ڈرامے سنا جھوٹ سنا انگلش مرا ادھر ادھر سمجھ لا نہ مرا دنیا دا کتا ہی ہے قرآن والا نہیں اس قرآن دی قدر نہیں سمجھی حق بنتا سی مرے قرآن رب پہ بول ہر پاس کٹیچ کے اپنے رب بیٹھا گلا کر رب نال گلیں نہیں ایمان نال دسو کا نہ اسا تیری عبادت کرنے ہیں تیری کنوں پیا نہیں اللہ یہ آخد ہے نما بھی نہ بو تیری ہی عبادت کرنے کا نستا اصل تو ہی مدد منگنے ایک دن سرا تل مستقیم سانو سیدھے راہ چلاوی یہ کنو پیا آخد ہے اور سجنا یہ صرف شیتان کا قبضہ ہی سارے دل دے جہا سانوں رب دے مشاہدے تو دور رکھ کے پھر یا کا نہ بو بھائی کا نستا پڑاؤں گا رب دا فقیر شیطان نو اپنے دل تو ہٹا کیویں جو نفس دیا جو مار ہے پھر قسم خدا دی جدو آخدہ نہیں یا کا نہ بو دو بھائی نستا لگتا ہے رب سامنے لے میں پھر پہ میں تیری عبادت کرنا دے تیرے عبادت بولو اے بولو سب لائق شرانا یبکا والا یادن جب قرآن نو سنے توجہ قرآن نو سنے قرآن نو سن دیا دل خو پیدا نہ ہو ڈر پیدا نہ ہوفلت سنے یبکا ولا یبکا روے نہ ولا ہدن غم نہ کرے نہ دین دا غم نہ قبر دا غم نہ حشر دا غم نہ عزت دا غم نہ مسلمانوں کا کام کسی شاید کا کام دل در پڑتا ہوگی حالانکہ محبوب خدا نے فرمایا ہے قرآن پڑھو غم پڑو گم کیونکہ اتریا بھی غم دے نال قرآن غم نال ہاں تے محبوب خدا سن سد کے اللہ کے محبوب قرآن سنا ون کی بجائے نا سنن زیادہ پسند کرتے سن سنان بجائے سنان کیوں جو سنن توجو ہو زیادہ ایک پاس ہوتی ہے نا جدو پڑھے گا اس لیے تبجو ونڈیت جانی ہے سننے والے پاس بھی پڑھنے والے پاس بھی دھیان نفرت کا بھی ادھر ہونا ہے گلتی نہ ہو جائے ای ہو جائے جدو سنے گا پھر دھیان ہونا صرف ایک پاس جب ایک پاس ہونا پھر توجہ ہونی ہے جدو توجہ ہونی ہے پھر قرآن نے دل سے جدو چوٹ مارنی ہے خوف ویرہ ماندہ پیدا ہونے بھی رحمان پیدا ہونا ہے رونا بھی آنا عشق تیرا جد پانی منگے تو میں خون نہ دے گیڑا ہجر کے جد پانی منگے گراؤ جی کردارے کول بٹھا کے تے درد سنت توجہ لال بولو سبحان اللہ میرے حبیب کریم سرکار نے عبداللہ ابن نے نو فرمایا میرے صحابی میرے اگے قرآن پڑھ قرآن سناؤ اور سنوا صاحب بھی ارد کردہ یا رسول اللہ اتریا بھی تے تنا وا میں آقا نے فرمایا دوسرے تو سننا منو چنگا لگتا اتریا بھاوے میرے پہ میں پسند کرنا ہور پڑے میں ہونا ہوں جدوں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما دے وی میں سورت کھولی سورت نسا سامنے جدوں میں پہنچیا فائدہ جئنا من کل امت بے شہید بے کالا ہے شہید رب فرما ہے بی باؤ اس کی حال ہوے گا جس آسان ہر امت دے گواہ لیا گے کھ کے میدان ماشر کیا مطلب ہر امت رسول وہ گواہیاں گے اپنی اپنی امت دارے کرتے رہے دین سنتے رہے چلتے رہے ہر امت تو گواہ کھ کے لوگے وجے بےکارا الا شہید پھر ان سار گواہ سارے پھر گواہی تیری حبیب پاوا <تصفح> گے, گے نبی گواہی دے آپ اپنی کمت کے بارے توجہ ہوں پھر جیڑے گواہی دے کے نبی فارغ ہوب سونا وڈا گواہ لوگ حبیبے خدا گا حبیبہ گواہی دے یہ سارے نبیوں میرا پیغام پہنچایا یا نہیں <تصفح> جب یہ گل میرے محبوب دے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن بھی پڑھیے آپ فرما نے فرائے تو آئے نئے تدرا فا نے فاقا حضرت عبداللہ اللہ مسعود مسود فرما نے میں ویخیا نبی پاک دیا اکھان مبارک درچ پانی دیا لڑیا مگ پہ حضور فرما نے بس کر کی مطلب کی مطلب وہ جدو قرآن آیا نا سامنے تو مستفا دے سامنے وہ نقشہ قیامت دا جڑ گیا تے امتان دا حال تے امتان دی پریشانی تے سارا نقشہ جو جڑی ہے تے رب دا جلال آیا ہے سامنے ابھی خدا سرکار روپ ہے اگاں سنیا نہیں گیا پر مابا سو اتنے تو کی مطلب ہونا اگاں سارے کول نہیں سنیا جاتا ہے اللہ اکبر رب دا جلال جو آیا ہے جل خاص اور خاص تجلے نے محبوب خدا سرکار نے سک میں بس چیک کوئی سنی ایسا پورا سورہ پورا پورا سپارک ہونا چاہے دل ماسا کوئی اور سنوے قرآن ایک وحد جیو جی ایماندار قرآن ترب رحمان دی بار ایسی عجیب شاید حکم جونا نہ آئے تو رومنی شکل چ بناؤ رب بھی پسند ہے نال ہاں دکے دکے نہ منہ جاؤ ہی رونا آوے ہی آب سونا روم والوں دے کھاتے چ لکھ چڑھتا ہے یہ بھی رومنی ہاں تمہیں سمجھ جدو جنگے بدر دعد دے بارے فیصلہ کرنا سی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت صدیق اکبر جو فیصلہ فرمایا فرمایا توجہ تے قرآن اتریا تے حضرت فاروق کے آدم فرما نے میں ویکیا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت صدیق کے اکبر روپے پے میں نال جا بھا میں صدیق عرض کرنا وا سی مینو چل درس کیوں گے چلو مینو جونا نہیں آوے گا میں تے ورگی شکل تے بنا لوا گا جو ہے بولو سبھانا میں چلو شکل بنا کے رل جا جان جان کروا ہاں سجنا کسے دنیا دار کے منہ چیبا نہ کروے ایمان لا. کوئی کمینا نہ منہ چے کی قدر نہیں ہو پا تب بھی ای. ہائے ہائے اتے منہ چبا کر کے ویخ پھر اے ویخ جو تیرے منہ نشانہ کیں بخش دک ہاں ایمان لال بارگ آیا جنہ زلیل ہو کے وکھاویں گا ان شان پاویں گا تبجو بولو سبحان اللہ اچھا اگے فرمایا اگے فرمایا جے کوئی وہ حق پورا نہ کرے کہ میاں قرآن والے کا حق مارنا تینو حیا نہیں آتی تینو پتہ نہیں قرآن والی بھی کی شان ہوں جدو کسی کا حق پی پو مڑ قرآن یاد نہ آڑ قرآن یاد نہ آ ج اپنے حق لین کی باری آئے پھر قرآن یاد آئے دیا قرآن والے حق قرآن والے دق پورے کری جب آسے حق کی گل تو پھر یہ سوچ نہ آران والے کسی کا حق بھی نہیں کھے توجہ توجونی فرمائی نے ہاں جے کوئی بندہ یہ خدمت کتاہی کرے تو دینار بن جاوے اگ شرد نہ مننے تے اگ بن جاوے کٹے تے مارے نا مراد بئی مانا تین استاد دیا ڈبا پتا ہی کوئی نہیں اپنا نفس اپنے رب سونے دی خدمت کتا ہی کر اپنے نال گرسا نہ آئے اپنے نہ آپ آ کے کہ بھائی ایمانا وہٹنا پیا نہ کٹا میں تو میرے رب کے خلاف کیوں بہ چلنا توجہ نہیں ہاں یار اے جے بندہ سوچ لو تے سیدھا نہ ہو جاوے ہوں پتر پیو دی نہ من تے سوٹے پٹی کھڑا بھائی مان تینوں شرم نہیں آتی ہزار نہیں آتی میرے حق پیتی جا پیو رب دے حق پیتی آدھی اپنے واسطے سوٹا کیوں نہیں چکیا وہ کٹیچن کا nice. حقدار ہے آپ نہیں ایمان مان دسو اصل کبھی آپ نو سوٹے پھیرے نے دوسرا کرے گنا تھپ پچھوں کتیا مارنے جب اپنے کول ہو بوتے اپنے بھی رکھ کے مار دے دوسرے کے حق کیوں زیادہ سجا جس بندے رب سونا ہدایت بخشے کھولے اک دوسرے ہو خلاف چلتا ویخے تسا ہے جد آپ خلاف چلتا وی مڑ اسال دگنا گسا کرتا ہے ہاں میں کسمیا پیا کئی کئی بزرگ اصا کتابیں چ پڑھا ہے جڑے آپ گلتی ہو گئی ہے تو آپ کٹ, کٹ دے سال ہاں رات سو گئے تو وال بند چلے نیند آن لگ ہے تو آ مار دے دیں. کیوں جو بال بچارا نکا معصوم معصوم تو نہ بال معصوم نہیں ہوں معصوم صرف نبی ہوں بڑی پتھر گل جی جہالت جڑے لوگ آدھے نا بال معصوم معصوم ماسوم آدھے کو گنا گناہ ہو, ہو, ہی ہو ہی سکے دبال تے گناہ کردے ہیں گند بھی کھانے پلیتیاں کھا جاندے ہیں چار چار سال دبال گناہ کردے ہیں رب انہوں نے لکھتا نہیں رب سونا لکھا نہیں لکھی نہ لکھیچنا ہو رہے نہ کرنا ہو رہے ہاں معصوم صرف نبی نے ان کو گناہ ممکن ہی نہیں سمجھ آ گئی نے کوئی نہ نال دسو یار بال پڑتا ہے پیا وہ شرارت کیتی کی بٹھا کسی نے گال دی سو کوئی کچھ کیتا سو کوئی شرارت چکی دی سو وہ بال ہالا کیوں کا گنا رب نہیں لکھتا ان لما پا کے کٹی کھڑیا اڑے کانگڑا جنہ کا لکھیچنا بھی ہے لر بھی وجنے میں کتاب بھی ہے سزا بھی ہے سارا کچھ جی. بال دا گرسہ ہے پیا اپنا گرسہ کیوں نہیں ٹھیک ہے سجڑو قسم خدا دی کر کے آنا جی آپ یہی کام کر لیے نا جیویں بالا کٹنے آپ کٹیے تو جیسے اوتے ڈنگ سیدے نہ ہوا ہے प्रवान नकरे कितों पात पाने दस बजे छह बजे खड़े ने की घड़ी हो गलत गलत बंदो ला छूट के सामने पे दरवेशो दरवेशो कि दरवेश सैल मुके मतलब नंबर इन्हों माया घड़ी नहीं बढ़वा सकते कि वक्त हो गया बस ठीक है मुका चलना पां मिनटें इंशाला यह पूरा हो जाए महल जो आवे तो वेखे ना कि पिंदा है जड़ा देना वेखे है जे जिमें मर्जी दी आवे फिर लवे ते तो लैके तो हम चुप चावटे सच ना आके समझने कुरान दुनिया पढ़े जे दीन पढ़िया हों पैं लिया सोचता जे लैर बैठा तो फिर उन्हा घर पूरा कर छड़ा दे اس شریت نبی سمجھا دیا ماسا لحاظ نہ رکھدا جو میرے رب دے پاک حبیب دین ویٹیا یہ نظرانہ دتی بیٹھا اتنے گل ہولی جڑا نہیں دیتی بھٹا اتے بھاری چکر نہ حبیب خدا نے دین دسدا نا غریب نہ امیر نہ بادشاہ کسے کا فرق نہیں کیتا نبی نے شریعت دستیا سب نرابر رکھا ہو سمجھ لگی نے کوئی دنیا دی عظمت دے دل, دل چنی ہووے جے جلال باوے حرام ہوے تے نہ آئے تو گم کرے ہائے ہوئی کوئی نہیں آ جائے تے, تے خوشی کرے ہاں جے کدرے جے کدرے قرآن پڑھدا سناندہ غلطی کر بیٹھا ہے. تے تو غم گم چو یار میری عزت لوگوں دے نگاہ چہ گئی یار بڑا بہت یہ جڑے حسن دقابلے دے, دے ہوندے نا مقابلے کات حسن حرام جی جی اسلام مقابلے حسن کت دے نہیں ہوندے اسلام دے مقابلے حسن دے عمل دے ہے نہ مراد خسرے کاری بئی مان لان آربا دے نہاڑی نہ موچھ زمانے دا لوچکاری okay. او پھر قرآن پڑھے گا مقابلہ حسن کھی قرآن کرن دا مقابلہ پہ کرنا جہاں قرآن پہ پڑھنے پڑھنا اس پہ ما ماں تک رسول ہو بہانا کمن حسن تسول دے وہ لے لو جس روکے اس رک جاؤ روکان مقابلہ نہیں پیا کرنے پڑھنے مقابلہ پیا ہوتا پھر ہوں ایک دوسرے دی کوشش ہونی ہے میں اس تو چڑھ کے پڑھا کہ میری عزت بنے میری ٹور بنے یہ جان آؤں گا بال جنہیں قرآن لوگ بنا پڑیا پڑھایا جن تکریر کینم لگ جائے گی کہ بلا رب لوگ عزت نہیں یہ کوشش ہو گل ای کر جو میرے رب دی بال گال میری عزت بن جاوے وی ادھر پیا میں ستویں کارات پہ لانا ہوں دسویں پہ لانا اے کاری پہ اے فلاں نہیں پھٹے مردو دے بئی مان وہی کاری ہر جن پر قرآن لانت کرتا ہے یہ تمیز نہیں میں ایک کاری قرآن کا پیا کے سنوئے ایک کاری ہے جامع نظامیہ مدر سدا کال بنکاری تھی انہوں مینو کسے بندے تعارف کرایا آخر جی الظہر یون، یونیورسٹی سے حضرت کات کر کے آئے ہیں میں آخیا جی بڑے وڈے چکلے تو فارغ ہو کے آئے وہ کاری دی ساری ہوا نکل گئی میرا بچا کی مائ آ چیشتی سنے گا بلے بلے اللہ تعالی فضل ساری نگاہ چ مکان نہیں عمارت نہیں جی جی سا نگاہ کہ سات کتا نگاہ تستی ہے جہاں مستفا کی تابے داری جاند بس پتا کد میں تے بڑے وڈے چکلے تو آئے وہ سی ہے پیچھوں تے آیا چوٹ وجی شرمندہ ہو کے تھلے منہ سٹ گیا وہ میرے جا من تارف چکر آتا جی سی دسواں گل کیوں کی میں کی آخر جی یہ پوچھو الہر جا مصر والا واٹا یونیورسٹی ہے اتنے چرنا کڑیا منڈے ننگے ہو کے پڑھتے ہیں کچھیاں پا کے ہاں کل آل اظہر جا جا نا الزری ہو سدی سمجھے دل لائے. لانتی ہے وڈا لانتی کوئی شیطان ابلیس دا پوت ہے جہا ہوں الظہر سچی سدی چل ادری نے جب مصر پر تسلط کرم کیا پہلے ازہر مدرسہ تھا پھر یونیورسٹی بن گئی پہرے الظہر سے امام عبد البہ شارانی جیسے مرد تیار ہوتے تھے شیخ خالد اظہری جیسے تیار ہوتے تھے اب ابلیس تیار ہوتے ہیں اور ننگیاں رننا کچھیاں پا کے پڑو پیتھر بناوٹیاں اٹھیا گاڑیاں لا کے بیٹھے ہوتے ہیں مسلوئی ہاں نماز ہنستے ہیں وہ روزہ کھول دیا شراب پیتے ہیں زنا کر کے رونے کھول ہیں وہ یہ دیکھتے کہ چکلے تو بدھ دردوں جہرا لانتی پڑھ کے آئے گا او دے تے قرآن کرے گا او دے دے حافظ قرآن پڑھ دے بیٹھا جنگل دے ویچ دریا کے کنارے لیکن مستفا دی شریعت دی حیرت رکھ کے بیٹھا پڑھا ہے سکھا بے. اے دے کول کو لالا ایک آیت پڑھ کے آئے سمے چالو کروڑا درجے چنگا ہے من تو آ کے کوئی چیا کوئی چل توں اتے کوئی ڈگری لایا وہ کوئی بڑے بڑے بیٹھے نہیں اتنے پڑھا مان میں سورا کا منہ دیکھنے کو نہیں نکلا جی جی منت کو کوئی دیسی فقیر مل جیڑا جہا دے دین سمجھ آرت رکھ آگاہ صرف مستفا نہ ہو میں کو تے بہ جاواں مٹی تے بہ جاواں درخت تھلے بہ جاواں ایک ٹائم دی ملے کھانوں ایک ٹائم دی نہ ملے کپڑے میرے اٹھارہ ٹاکیاں لگ... لگے ہاں جی اٹھاں دن بعد بھی دی ہوش نہ ہوئے تو میں سمجھا گا میں سب تو وڈے مدرسے چو فارغ ہو گیا <تصفح> پر لوگوں کی اقل نہیں رہی لوگوں کی سوچ نہیں رہی والی اسلام والی سوچ عمل رہنا سجنا کریم سرکار مدرسہ اپنا اج ہے پر دین دی امارت کوئی نہیں اس لیے عمارت نہیں سن پر دینارت دیمارت دین دی آسمان نار گلن کر دی سی ایڈیاں دیچیا عمارت میرے مصطفیٰ دے یاراں بنا چڈیا دین والی امارت دین والی توجہ ہے کوئی نہ رسوک چبول سبھال ایک الدر دوبایا جسٹس کرم شاہ فوت ہو گیا جسٹس کرم شاہ اس تفسیر بھی ایک لکھی ہے تفسیر کی ہے بس کی لکھا تو ہوں میں تجرب کچھ کافی بولیا انشاءاللہ ہوں تین ما. شال میں کرنا میں اپنے لے پا لیا اندھے مدرسے بڑی پرانی گل ہے وہ بھی یونیورسٹی جرنل ویا نے بنوائی ان مہربانی بنی میں اتنے گیا اپنے پا ل صاحب تاج نہیں بائی میرے آ جی ویخیا ان مدرسے وہ مدرسہ ہے وہ ماڈرن جی ماڈرن میٹرک بی ایم میں سارا کچھ جی. باہر بورڈ لکھیا ویکھیا مدرسے کا بورڈ کے اتنے کالی جی فوٹو جی میں دے جساں بنی کلی ہوں نا رن تے مرد دی اجن جناب نا ایک مرد تے ایک رن ہات ہاتھ دے کے تے او وہ دے نے جدو میرے برا ویکھیا نا مینو بھائی جی اتے پڑھنے واسطے لیا جی میں پترا ہو آتا بھا جی پڑھائی تو باہر نکلی خرید چھوٹا جا ہوں سر صاحب اسٹا جا مچھ بھی کون سی بالکل نکا جا ہوتا بڑی پرانی گل ہے تو مینو تعلیم تو باہر نکلی خرید کتنے لا جی کیونکہ سارے گھر کا ماحول جا پردے والا سی راتی بڑے اورجیاں پاسے پرتا پرتا تنگ ہوئے ایمان نیندل کی آنی سی بھی اصل کہڑی بگیرتی آڈے چڑ گئے سنڈو ہاتھ ਤੇ تشانا بشانا اتوں کے ایمان میں نہیں ویکیا کو دین کی گل کر دے کو. کفر کے خلاف بول دے میں نہیں ویکیا کوئی حکومت دی. حکومت کی بےمانی بغیر کفر دے خلاف کوئی بول رہے کلندر اقبال ایو نہیں فرمانا ای شیخ بہت اچھی مکتبری بنتی ہے بیا فارو سلمی وہ آدمی مرو جی شاخ مشاق بنے بلٹو چھے نظریے یہ تے مدرسیاں کی فکا چنگی ہونی پر وہ آدھا یہ جو فاروق سلمان بننے نا فاروق عمر سلمان فارفی جی وہ تیار ہونے نے تو تل نہیں ایک جنگل چ بنے گا کیوں جو تسا فطرت فترت نظام تباہ کر کے ماریا ہے برباد کر کے رکھیا ہوا وہ سجڑا یہ اجاں پہ وکی قسم خدا دی کر کے نا وہ میانا اصل بندے دا اپنا عمل سنت ہے اج عمل ہے کونی علم ہے کونی ایڈیاں سندا چکی پھر پھرتے میرے غلطی نال ایک سند تھی ایک میں سنت لے بیٹھا تنظیم المدارس ستن پاکستان ساحل تنظیم المدارے سالوں سند میں ملتان تو لے بیٹھا تھا جن رب سونے میں سمجھ دیتی میں چیر کے تھی, آگے چٹ دیں میں کہہ دنوں بے سندہ دا چنگا یہ تے کفر کی سنت یہ تے سنت ہی کفر دی سندہ. قسم خدا بھی کر گیا آنا میں چیلنج کیا پورے ملک کر چیلنج ملتان گیا وہاں کئی بندے اتنے مولی میرے مناوے واسطے آئے نے مدرس آئے نتاباں پڑھ پڑھا مدرسے نے انہاں گل شروع ہے جب میں دلیل دیتی قسم خدا کی دوجی در بہ گیا نے گل ٹھیک ہے مان کون رہا رہا ہاں چاوے میرا مطلب ہے والے یہ میرے اگے کی بولن گے جو میں مدرسیم کی گل کرنا وہ بڑے بڑے کتابیں پڑھاونے والے جہے ہیں وہ سن کے تو انہیں آیا یار گل ٹھیک ہے چیز دی مان مکے پے کر دے سجنا قرآن مجید دے آداب اور جڑے ہیں فرائض اور حقوق بہت جن کتاب اچھی انہیں حقوق اچھے نے ہر بندے تو ہر بندے تو سن کے سمجھی کہ بس یہ ہوں جیٹا دین ہے جو مردی پکر ہے نہ جا قرآن پچھے مڑیا بیٹھا ہو سمجھی یہ ہے حافظ قرآن جڑا قرآن اپنے پیچھے موڑی بیٹا ہو سمجھی یہ کوئی شیتان ہے قرآن قرآن آپے پیچھے نہیں پھیرنا قرآن کے پیچھے آپ ٹورنا ہاں آج ملا پروفیسر تے مراد کی کرتے قرآن اپنے پیچھے دے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجہ ہوئے حرم ہرمبے توفیق دعا کرو اللہ تعالیٰ حضور کے جوڑے مبارک صدقہ نہ چیز نا مل دی تو کسی بندے سوال لکھا ہے افغانستان میں گانے وغیرہ پر پابندی تھی خواتین باپردہ نظر آتی تھی اس کے باوجود طالبان کو ko شکست کیوں ہوئی جس بندے سوال لکھا ہے وہ میری کیسٹ سن لوے طالبان کو شکست کیوں ہوئی میں پورا موضوع لا چکیا اللہ تعالی کے فضل عورت کے لیے پردہ زیادہ ضروری ہے یا شرم ہیا سوال لکھن والے بے وقوفی کیتی ہے پردہ کی پردا تیا دون وکری شہر یہ کوئی جنگ ہے آپس مرے جب پردہ ہے ہیا نہیں رنگا پردہ محافظ ہے توجہ فرمائی کہ نہیں سنو میں مثال دینا ہیا شرم اے ہے دودھ تے جڑا پردہ ہے اے ہے برتن دودھ محفوظ رکھنے تے برتن نہ ٹوٹن دے جب برتن ٹوٹ گیا تے دودھ بھی پیران تھلے رول جانے پردہ نہ ٹوٹن دے جایا پھر ہیا بھی نہیں لگا اللہ تعالی نے پردے نیا دا محافظ بنایا ہے اگر کوئی عورت ہائی شرم ہیا کی پہ کرنا ہو لیکن وہ آردی پردہ کرے تو اس کے لیے پردہ کرنا کہاں تک فائدہ مند ہے ضرور فائدہ مند ہے سنو وہ دو فرض سن ایک پردہ کرن دا ایک حیاء کرن دا حیاء دا ہیا دا تعلق دا اپنے نال ہے پردے دا تعلق غیرہ نال ہے ہیا نہیں پی تو آپ نقصان چاوے گی ٹھیک ہے جب پردہ پی کرتی ہے نو فتنے تو نہیں پاؤں جیڑی خود ہیا نہیں کرتی گل سمجھا نے لیکن پردہ پائی پھر دی دوسرے جناح کی دعوت تو نہیں دے رہی دوسرے تو نو دو بچائی پھرتی جیڑی نہ مراد پردہ لے پھر دی ایک چھ دے ہیا توڑی پھر دی ہر کسی ویکھنا بےمان ہونا کہاں تک فائدہ مند ہے اسلام ظاہری صفائی کے متعلق کیا کہتا ہے اسلام ظاہری صفائی کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ جیز ہے ظاہری صفائی توجہ جیز ہے لیکن اسلام کے اندر احکام کے ساتھ نبی کی شعت کے ساتھ اپنے باطن اخلاق اور اعمال احوال کی صفائی کرنا یہ سب سے بڑا فرد ہے کافر <سرح> <سرح> ظاہر کی صفائی رکھتا ہے لیکن باطن کا پلیت ہوتا ہے اور کئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر کی صفائی نہیں رکھتے لیکن باطن کے پاک ہوتے ہیں اور <سرح> فیصل زہر پا... صاف دستا ہے لیکن اندر نرا پلیت ہے مراد دی مدارس میں ظاہری صفائی کا کوئی وجود نہیں ملتا واہ واہ سد کے جا سکول ستھڑا لا دیا تفائی نوا لے دی مدرسے کی سفائی بھی روی اتے ستڑا لا کے رولیاں لیا گئی جناب چکلے کھلے کھلے لاکھ لانا تیروں سفائی لگی میں پوچھنا نبی پاک دبان کی آخے گا جہاں پسینے وگدیا کپڑے لکیر پی جن مردو سن پھر میں تم دساں سفائی بھی اپنے نفس آستے نہیں لوکش کرنے نہیں سفائی وہ اسلام آخ دے جڑی ظاہر بھی اس واسطے کی جائے ج جی میں دی گل نا، تے مات کوئی نفرت میرے تو کھا کے پڑا ہو جائے میں کڑیا من فساو واسطے تو منڈے کڑیاں فساو یہ روزانہ منہ دا اس طرح پہ چلتا چلتا سمجھ لگی اسلام دی صفائی ہو رہ!